وعلیکم السلام جی ویسے تو مفتیان اکرام آپ لوگ تو بہت ہم لوگوں سے بہت نیک اور بہت اچھے اور بہت دین کو جاننے والے ہیں ہم تو آپ لوگوں کی جوتیاں اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہیں لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش اور چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرا بیٹا اکاس بن ساز اگر آپ اس کے حق میں دعا کیجیے کہ وہ تمام تر بیماریوں اور تمام تر آباد سے دور رہے میں سمجھوں گا کہ میں نے بہت کچھ پا لیا انشاءاللہ ان شاء اللہ ضرور دعا کریں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں لاؤ... السلام علیکم وعلیکم السّلام کون صاحب. صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں یاسر بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے جی یاسر صاحب فرمائیے پہلے تو کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو میری طرف سے بہت بہت سلام وعلیکم السلام اور جتنے بھی یہ مفتی صاحب ان کو بھی سلام بہت السلام وعلیکم جی کیا کہیے گا جی پہلے تو ایک ناتھ کی فرمائش ہے کوئی بھی خوبصورت نعت سنائی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا سوال ہے کہ ایک مطلب شادی شدہ جو سر شادی شدہ میاں بیوی جو ہوتے ہیں ان میں مطلب تین چار سال اٹھارہ سا گزر جائے اور ایک ہی بات آ, بیوی کو بار بار کہیں گے ٹھیک ہے تو اس میں اگر وہ مطلب کتنا ٹائم مانا چاہیے یا کتنا کتنی گفا گو کی جائے اور اس کو نہ مانا جائے تو اس کے بارے میں مطلب کیا طریقہ اس کاروں اچھا اچھے انداز سے اس کو سمجھایا جائے اور پھر بھی نہ مانا جائے تو اس کا کیا حال ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا آج ہم نفس اور شیطان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں یہ انسان کا یوں سمجھ لیجیے کہ یہ انسان کے ساتھ ساتھ ہے اور یہی ہے وہ چیز جو انسان کو کسی بھی برائی کی طرف لے کر جاتی ہے آمادہ کرتی ہے اس سے کس طرح سے شٹکارہ پایا جائے اور کس طرح سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے ان لوگوں میں شامل ہو جانے کے لیے کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ہو گئے ہیں جو میرے خاص لوگ ہیں جو فلاح پائے ہوئے لوگ ہیں کہ جو اس کے شیطان کے بھٹکاوے میں نہیں آئیں گے یا بہکاوے میں نہیں آئیں گے شیطان ان کو بھٹکائے گا تو وہ نہیں بھٹکیں گے تو ان لوگوں میں کس طرح سے شامل ہو جایا جائے, جائے اور کس طرح اس نفس سے جو ہے اس نفس پر قابو کس طرح سے پایا جا سکتا ہے اس حوالے سے ہم آج گفتگو کر رہے ہیں ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں عظیم بات کر رہا ہوں سے جی عظیم صاحب فرمائیے سر میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب سے اور فرمائش کرنی ہے میں نے شاہ محمود مفتی صاحب سے سوال میرا یہ آج کے موضوع سے متعلق हुँ. کہ ابھی انہوں نے فرمایا کہ نفس بعض نیکی فرنے... پہلے بدی کرنے کے لیے اندر سے بات دیتا ہے हुँ. اور بعد میں خود ہی یہ مذمت کرتا ہے کہ یہ تم نے برا کیا ہے, ہے اور بارہ دفعہ نیکی کرنے کے لیے بھی نفس کہتا ہے थी. انسان کی اپنی نے اہمیت کیا اگر اس کو قابو کرنا چاہے تو کس طرح کر سکتا ہے بہت اچھا سوال کیا آپ نے بہت اچھا سوال کیا شامل کریں گے ضرور ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام تمام سر حضرات کو بہت بہت میری سلام وعلیکم السلام اور سسلیم بھائی میں نے آپ سے پہلے سے یہ کہنا تھا کہ جی جی کہ لوگ بہت دور سے کال کرتے ہیں پلیز ذرا ہمیں آسانی سے بات کرنے دی جائے کہ کیونکہ کال لگتی نہیں ہے اور کہتے ہیں آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ جس کی طرح آرام سے بات کرنی تھی بس اللہ میں نے کون سی مشکل پیدا کی ہے نہیں مشکل میں لگتا ہے کہ کال کرتے ہیں تو آپ بہت جلد بند کرنے کی کرتے ہیں نہیں جلد بند اس وجہ سے کرتے ہیں دیکھیں آپ بھی انتظار کر رہی تھی بہت دیر سے تو آپ کا جی چاہ رہا تھا کہ جلدی سے لائن پہ آ جاؤں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اسی طرح آپ کے پیچھے بہت سے لوگ ہیں جن کی کیز لے اب پھر وہ کہتے ہیں کہ ہولڈ کرا دیں تو مطلب کسی طور پر راضی نہیں ہے. صحیح کہیے <laughs> جی اور اطمینان سے کہیے بس اب میں بیٹھ جاؤ سب سے بڑی بات تو کہ سیم بھائی ایک تو یہ آپ ایک گزارش ہے کہ آپ نہ جس ٹاپک آپ نے تعین کرنا ہوتا ہے نا اس کو ایک دن پہلے ہمیں بتا دیا کریں تاکہ جس کے کو ہم کچھ سوال سوچ سکیں ٹھیک ہے سیکنڈلی یہ کہنا ہے کہ آپ نا نکاح کے بارے میں نکاح کیسے ہوتا ہے اس کے ایجاموں کو وہ لڑکا لڑکی کیسے اور وکیل وغیرہ سب کچھ یہ معاملات نا ایک دن ڈسکس کیجیے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ قبر کے متعلق اور آخرت کے متعلق اور میت کے احکامات کے متعلق پلیز وہ ایک پروگرام کیجئے ہے کیونکہ ہمارے اردو گرد و نما میں بہت زیادہ ہے یہ میت کے احکامات کے بارے میں کیونکہ ہے کیونکہ کچھ کرتا کہ کچھ کرتا ہے بہت ڈفرینس پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور سوال یہ ہے کہ جب کوئی نفس کے چیز گران گزرتی ہے تو بہت برا محسوس ہوتا ہے اس وقت انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے تو کیا کرے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نفس کے معاملے میں صبر کیا رول کرتا ہے اور ناسب پلیز بہت بہت بہت زیادہ میرے دل سے فرمائش ہے اور میں بڑی مشکل سے کال ملی ہے اور میں نے تحجیز کی نوازی ادا کرنی ہے ناصر فرمائش کی ہے کہ پلیز قاری صاحب سے کہیے کہ یہاں پا دیجیے پوچھتے کیا ہو مدینے سے میں کیا لایا ہوں اچھا آپ سے کہاں سے بات کر رہی ہیں اب یہاں سے بات کر رہی ہوں لاہور سے بہت بہت شکریہ اب مطمئن ہیں آپ بالکل جی بالکل اللہ حافظ السلام علیکم جی مفتی صاحب کیا کہیں گے کس ایک بہن نے پوچھا تھا پریوں کے بارے میں ہم نے آخر میں ڈسکس کری لیا تھا کہ فارسی میں انہیں جنات کو پریوں کا نام دیا جاتا ہے وہ جو ہمارے پری کا تصور ایک نازک سی ہے اور اس کے دو پر نکل آئے ہیں یہ تصوراتی عورتیں کہیں پھرتی عورتی پھر رہتی کی طرح تو یہ اصل میں تصوراتی چیز ہے صرف ویسے جنات کو فارسی میں پری کہا جاتا ہے ایک ہی ای بہن نے کوشچن کیا تھا کہ بھائی نے کیا تھا کہ پاکستان یہاں سے عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اجنبی عورتوں کو محرم بنا کے بھیج دیا جاتا ہے یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے جی ہاں تو یہ شرائن جائز نہیں ہے کیونکہ آ, عورت کے لیے جو, جو جوان عورت ہو بہت زیادہ بوڑھی نہ ہو بلکہ عورتوں کے لیے تو مطلق نبی کریم نے شاد فرمایا کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور آخرت پر یقین رکھتی ہے وہ کسی محرم کے بغیر تین دن کا سفر طے نہ کرے ایک روایت میں دو دن کا ایک روایت میں ایک دن کے سفر کو بھی منع کیا گیا لہذا محرم کے بغیر نہیں نکل سکتی نکلیں گے تو گناہ گار ہوں گی ایک تو یہ عورت کا معاملہ پھر دوسرا ہے کہ اجنبی شخص کو اس کا محرم قرار دینا یہ جھوٹ ہے اور دھوکا ہے تو لہذا اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ایک یہ بہن نے کہا کہ بیٹی کے لیے زیور لے کر رکھا ہوا ہے تو کیا اس پر زکوات بنے گی کہ نہیں بنے گی یاد رکھیں کہ نابالغ بچوں کے لیے جو بھی چیز خریدی جاتی ہے وہ فوراً ان کی ملک میں چلے جاتی ہے یہ خود بخود ہبا ہو جاتا ہے جب ہو گیا تو نابالغ بچی کے مال پر زکوات نہیں ہوتی لہذا اس پر زکوات نہیں ہوگی ایک ہی بہن نے پوچھا کہ والدہ کے ٹانگے کمزور ہیں نانی کی گھربن ٹانگے کمزور ہیں نماز کا کیا حکم ہوگا تو اگر وہ کڑو کے نہیں پڑھ سکتی ہیں تو بیٹھ کر کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں اور اس کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اپنے بالوقہ دیکھا ہے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو سامنے کو تختہ رکھ لیتے ہیں اس پہ سجدہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آرابی کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا کہ انہوں نے لکڑی رکھی ہوئی تھی اس پہ سجدہ کر رہے تھے تو آپ نے اس کو پھینک دیا تھا اچھا انہوں نے تکیہ رکھا کہ اس پہ سجدہ کر لوں اس کو بھی پھینک دیا اور فرمایا کہ اشاروں سے نماز پڑھو اچھا تو اشاروں سے پڑھیں اس طرح سامنے رکھ کے کوئی چیز اس پہ سجدہ چیز کرنا ہاں جی نبی کریم نے منع فرمایا اس سے ایک یہ انہوں نے پوچھا کہ نف پر کوئی چیز گرا گزرے تو کیا کرے اس کا ان ہم کرتے ہیں جیب. نفس کے معاملے میں صبر کیسے آئے گا یہ بھی انشاءاللہ تذکیہ نفس میں ہم آگے مزید گفتگو کریں گے تو اس کا جواب تفصیل سے انشاءاللہ دیں گے صحیح اچھا شیطان اور نفس دو کوئی الگ الگ چیزیں ہیں کیا ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں یا مطلب شیطان کے بغیر نفس کچھ نہیں ہے نفس کے بغیر شیطان کچھ نہیں ہے. یا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں جیب. کیا ہے اس کو کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے صحیح. یہ بہت اہم سوال ہے اس بحث کے دوران یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے یہ سوال اور اس سے ہی پھر انشاءاللہ بہت سی چیزوں کے لیے راہیں کھلتی چلی جائیں گی ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام تسلیم بھائی محمد گریش بات کر رہا تھا لاہور سے جی فرمائیے تسلیم بھائی بات یہ ہے کہ کل بڑا اچھا ٹاپک چلا تھا جنات کے متعلق آپ کا تو اس میں میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ کچھ خواتین کے اوپر جناب آتے ہیں لیکن جب ان کی شادی ہوئی ہوتی ہے تو جنات چلے جاتے ہیں हुँ. تو یہ جو معاملہ ہے مطلب خواتین میں جنات آنے گا اور جو جب تک شادی نہیں ہوتی ان کے جنات رہتے ہیں اور جیسے شادی ہو جاتی ہے ان کے جنات چلے جاتے ہیں یہ کیا مطلب معاملہ ہے دوسری ایک بات یہ سوال کرنا تھا میں نے مفتی صاحب سے کہ ماشاءاللہ ان کا بیان بہت اچھا ہے اور دل میں واقعی جو ہے وہ اثر کرتا ہے اور تمام معاملات ہوتے ہیں میں صرف یہ پوچھنا جا رہا تھا مفتی عمب سے کہ جیسے نے ایسے کا جو ذکر کیا تھا تو وہ ایک میرے دوست ہیں فیصل ان کے ساتھ یہی پرابلم ہے اور تقریباً دو سے ڈھائی سال ہو گئے اور بہت علاج کروایا بہت سارے معاملات میں دیکھا لیکن ان کا جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوا اچھا آپ کی کوئی کر کہ جو آپ نے علاج کروایا یا تو وہ بتا دیں کہ آپ نے کیا علاج کروایا آپ یہ بتا دیں کہاں سے کروائے تاکہ ہم جو ہے وہ मामला معاملات کو کر سکیں اچھا میں آپ کی فرمائش تھی کہ کوئی بہت خوبصورت سزائے وسلم کے لیے نعت ہو جائے جس میں دل اور روح جو ہے دونوں جو ہے وہ تسکین کو پہنچے اور تقریبا آپ کا بات کرنے کا اور آپ کے معاملات کرنے کا بہت جو ہے وہ مزہ آتا ہے آپ کو سننے کا بڑا مزہ آتا ہے لیکن ایک کولر نے بہت اچھی بات کی کہ آپ جو ہے انٹریکٹ کر جاتے ہیں جیسی کوئی بات ہوتی ہے تو تھوڑا تو سا اس تھوڑا سا خیال کیجیے گا باقی <laughs> یہ کہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے کا اور بہت <laughs> ہے کے پروگرام <جب> کو <laughs> کا سننے کا اور سمجھنے کا یہ الزام قریشی صاحب آپ لائن پر رہیے آپ محمد قریش ہے میرا محمد قریش صاحب میں آپ کو بتاؤں ہوتا یہ ہے کہ آپ یہ جو میرے کان میں لگا ہوا ہے نا جی جی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی جی یہ جو ہے یہ ایئر پیس ہے اس پر اب ہمیں اطلاعات ساری مل رہی ہیں اب یہ میرے پیچھے بھی ایک کام چل رہا ہے ٹھیک ہے مجھے نعت پر بھی توجہ دینی ہے آپ پر بھی اور وہ ساری توجہ ہے مجھے اپنی بات پر بھی توجہ دینی ہے پیچھے سے بھی سننا ہے کیا ہے وقفہ سب کچھ ہر چیز ٹھیک ہے اب کالرز اتنے زیادہ ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے آپ کو اندازہ ہوگا آپ کتنے سالوں سے کال ملا رہے ہیں اور آپ کی اب کال ملی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اب وہ جب اتنے کالرز ساتھ ہوں اور پھر ہوتا یہ ہے کہ سارے جب کالر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر کسی کی کال ہم نہیں لیتے تو ایک تکلیف دہ معاملہ ہو جاتا ہے اس لیے سوال کرے ضرور کرے اور اپنی بات کرے پھر جب وہ بات کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد جب غیر ضروری چیز اس میں شامل ہو جاتی ہے تو میں وہاں پر انٹرپٹ کرتا ہوں اور جہاں میں سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ ابھی ان کے یہ مزید بات کر سکتے ہیں اور سوال کو مزید کھول کر بیان کر سکتے ہیں میں وہاں ان سے سوال بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے اب اگر ہر چیز کی ڈیٹیل میں چلے جائیں ہم بہت زیادہ تو پھر ٹاپک بھی رہ جائے گا ناخا بھی رہ جائیں گے جو ایک ایز اے ہول جو پروگرام کا میسج جانا ہے نا جو میسج کنوے ہونا ہے وہ رہ جائے گا اب میں فرض کرے آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی آبزرویشن میں یہ چیزیں کہاں سے آئیں کہ شادی کے پہلے جو ہے وہ جنات ہوتے ہیں بعد میں نہیں ہوتے جی جی بتائیے میں یہ کیونکہ یہ مشاہدہ میں نے بہت جو ہے وہ قریب سے کیا ہے میرے بات یہ بتاتا ہوں آپ کے کہیں گھر میں ہوا ایسا سب جی جی میں وہی بتا رہا ہوں میری مامو زاد جو ہے وہ کزن تھی اچھا تو ان کے ساتھ یہی معاملہ تھا کہ ان کے پاس بڑے جنات آتے تھے تو ان کی جو ہے شادی جو ہے وہ طے پائی اس کے بعد جب ان کی شادی تو وہ جنات چلے گئے اچھا تو اسی طریقے سے ان کے ہی پڑوس کے اندر وہ کی لڑکی رہتی تھی ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ جب تک شادی نہیں ہوئی تو جناب جو ہے وہ آ رہے ہیں اور بڑے معاملات مداروں پہ اور ایسا کروائے آپ کی بات جو ہے وہ موجود ہے قریش صاحب آپ کی بات سے ایسے لگ رہا ہے کہ ایک دن جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے بہت شکریہ کال کر کرنے کا جی مفتی صاحب جی دیکھیں نفس و شیطان دو بالکل چیز ہے شیطان تو جنات ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جنات کو جو شیطان ابلیس کے جو چیلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری آزمائش کے لیے قیامت تک کے لیے مہلت دی جی ہوئی ہے کہ تم بندوں کو بہکا سکتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشاد فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن پیدا ہوتا ہے شیطان فرشتہ اسے نیکی کی دعوت دیتا ہے اور شیطان اسے برائی کی دعوت دیتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو شیطان ہے یہ باہر سے ہمیں بہکاتا ہے اور, اور نفس ہمارے باطن کے اندر ہوتا ہے یہ اندر سے بہکاتا ہے اس حوالے سے, جی اس حوالے سے جی مزید گفتگو کریں گے ایک مختصر سا یہاں وقفہ لیں گے وقفے کے بعد بٹھتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی کیا حال ہے الحمدللہ کون سا کہاں سے بات کر رہے ہیں شہزاد ادر ادر کر رہا ہوں گجرا والا سے جی شہزاد صاحب فرمائیے وسلیم بھائی بہت نہایت ادب کے ساتھ مفتی پس... اکمر صاحب کو میری طرف سے اسلام علیکم والیکم والیکم والیکم السلام علیکم فری جی وعلیکم السلام اچھا یہ مفتی صاحب نے جو آج ٹاپک تھا نفس کا نمسکار اس میں تین طرح کے نفس کا ذکر فرمایا مفتی صاحب نے تو ایک نفس تو ہے وہ اچھائی کی طرف بلا رہا ہے اور ایک نفس جو ہے وہ برائی کی طرف کھینچ رہا ہے اب یہ ہے کہ جو بیچ کا آپ نے کہا تھا نفس الاواما اب یہ آ گیا سینٹر میں اب یہ معلوم یہ کرنا تھا کہ ہم کس کی طرف رجوع کریں نفس الاواما کی طرف رجوع کریں نس متمنا کی طرف رجوع کریں یا نسل امارہ کی طرف تو یہ کانسیپٹ ایسا ہے آپ کے ماشاءاللہ سارے ہی ٹاپک بہت اچھے ہیں کل کا آپ کا ٹاپک بہت اچھا تھا پرسوں کا ٹاپک بہت اچھا تھا اور خاص طور پر میں اس چیز کی مبارک دوں گا کہ جو وہ پہلا پروگرام تھا آپ کا جس دن وہ بھائی طائب ہوئے हुँ. اور اس بھائی توبہ کی میں یقین کرے وہ بھول نہیں سکتا اس پروگرام کو شاید ساری زندگی نہ بھول سکوں تو اس دن اویس بھائی سے بھی رابطہ ہو گیا ابیس بھائی نے بہت خوبصورت نعت اس دن سنائی اور اتنا مزہ آیا اس پروگرام کا کہ شاید میں بھول سکوں اور شاید آڈینس جو ہے دیکھنے والی وہ شاید بھول ہم بھی نہیں بھول ایک چھوٹا سا سوال تھا صاحب سے یہ معلوم کرنا تھا کہ حضور علیہ سلاط و السلام نے جب حضور علیہ سلاط السلام کے قرآن مجید کا نزول ہو گیا قرآن کمپلیٹ ہو گیا اب قرآن کمپلیٹ ہونے کے بعد حضور علیہ صلاح السلام, السلام نے ظاہری زندگی کتنا ارشا گزاری میرا ایک سوال تھا میں نے زیادہ لمبی کار کر لی تو باقی بہت, بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ السلام علیکم وعلیکم السلام میں یہی دیکھ رہا تھا کہ اگر اب آپ یقیناً سب ناظرین سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر ہم اس طرح صرف کالرز پر چھوڑ دیں اور یہ جلدی نہ کریں کہ آپ اپنا سوال بتائیں تو پھر ظاہری بات ہے جو کالر آتا ہے وہ پھر اس طرح سے کرتا ہے تو یہ میں نے آپ کو فوراً ہی یہ سب چیز دکھا دی تاکہ ناظرین سب دیکھ لیں کہ جو بھی پھر کالر آئے گا وہ پھر کیا کرے گا پروگرام کس طرح سے ڈرگ ہو جاتا ہے تو یہ کوشش کیجئے کہ یہ سب چیزیں کالر آپ آتے ہیں اس پروگرام کا حسن بڑھاتے ہیں میں سو فیصد اس سے ایگری کرتا ہوں تائید کرتا ہوں کالرز ہوں آپ لوگوں کی انوالومنٹ اس پروگرام کو بہت اوپر لے کر جاتی ہے آپ کے آپ کا آنا اس پروگرام کو حسن دیتا ہے مزید مزین کر دیتا ہے یہ سب چیزوں کی تائید کرتا ہوں میں ایگری کرتا ہوں اس سے قائل ہوں لیکن اگر ہم صرف کالرز پر چھوڑ دیں تو بہت سارے کالرز ایسے ہیں جو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں اور جی چاہتا ہے کہ ان کی کال ختم ہی نہ ہو لیکن کچھ کالرز ایسے بھی آتے ہیں جو بات کو اتنا ڈیٹیل کے ساتھ کرتے ہیں جو باتیں ہو چکی ہوتی ہیں ان کو بھی کرتے ہیں یہ سب چیزیں جو ہے یہ کوشش کریں کہ اس سے جو ہے اوائیڈ کیا جائے اور سوال کریں جو محبت کا اظہار کرنا تنقید کرنی ہے جو بھی ہمیں قبول ہے ضرور کیجئے لیکن اس پروگرام کے فارمیٹ کو سمجھیے کوشش کیجئے آپ اپنا فقہی مسئلہ بھی پوچھیے آپ ٹاپک کے حوالے سے بھی گفتگو کیجئے اور آپ کے آنے سے یقین مانیے میں دوبارہ کہوں گا آئی مس سے کہ آپ کے آنے سے یہ پروگرام زیادہ مزین ہو جاتا ہے زیادہ اس کا حسن بڑھ جاتا ہے اس کو چار چاند لگ جاتے ہیں اور آپ کی انوالومنٹ سے ہی یہ پروگرام بہتر ہوتا ہے ہم مفتی صاحب بات کر رہے تھے ان کی بات مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد ناچ شامل کرتے ہیں جی, جی ہاں نفس و شیطان کے فرق کے بارے میں آپ پوچھتے تھے تو یہ دو بالکل علیحد علی چیزیں ہیں لیکن مشن دونوں کا ایک ہی ہے ٹھیک شیتان بھی ہمیں آخرت کے راہ میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے اور نفس بھی آخرت, آخرت کی رکاوٹ کا سبب بنے گا فرض بتنا ہے کہ شیطان خارج سے حملہ آور ہوتا ہے اور دل میں وساوس ڈالتا ہے اور نفس ہماری ذات کے اندر موجود ہوتا ہے اور یہ اندر سے بہکاتا ہے جی. مقاصد دونوں کے بالکل ایک جی. تو کوئی, کوئی ایسا میل جول, میل جول ہو جاتا ہے دونوں کا کیا کہہ سکتے ہیں دیکھیں شیطان ایک وسا ڈالتا ہے پلب کے اندر اور پھر نفس اسے تقویت پہنچاتا ہے اس سے عمل کرواتا <تصفح> ہے ان شاء اللہ میں مزید تھوڑا سا یہ گفتگو کروں گا کہ ہم یہ کس طرح پہچانیں گے کہ جو وسوسہ آ رہا ہے یہ جو خیال دیکھنا ہے اللہ کی طرف سے ہے شیطان کی طرف سے نفس کی طرف سے کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر شوکت اب لاہور سے جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے یہ گزارش یہ ہے کہ نفس کو مطمئن کرنے کے لیے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے صحیح بہت اچھی بات کیجیے دوسرا سوال دوسری بات میری کاری شاہد صاحب سے ہے ریکواز ہے کہ انہیں نشائی گولڈ میڈل ملا ہے تو ان کو مبارک ہو اور یہ ہمیں نا وہ نعت سنائیں وہ دوسری جو نعت ہے نا ان کی لگی یا نے موجود انہیں لائی رکھی سونے اچھا ضرور مہربانی آپ کی کوشش کریں گے بہت شکریہ کال کرنے کا بھائی ہاری صاحب ہاں حافظ صاحب کپتان ہے حافظ صاحب نعت کون سی سنائیں گے آپ جی سر جی جی بالکل شاہ میرے مرشد کریم کا لکھا ہوا کلام ہے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں کرم یا کرم یا رسول اللہ کرمیا ابھی بھ کرمیا رسول واہ کرمیا ابھی بولا کرم ایک سفھی راجا اتار مدینے میں اکاش پھرا جائے استار مدینے میں ایکش پھی راجا نے اتار مدینے میں کاش کی جائے اطار مدینے میں بلبا پورا ردینے میرے والا رسول اللہ کرم میا بؤ کرم میا رسول کرم میا ابھی بؤ کرم کب تک نرو در اب در اب کب تک میں پھرو در در مرنے بھی دو اب دل جلب آشا کب تک میں پھرو در درے مرنی بھی دو اب دل بر دہلیز سر رکھ کرے سرکار مدینے میں وا اللہ رسول کرمیا حبیب اللہ کرم رمیا رسول کرم رمیا ہبی اللہ مکرم شرمے کے جا کرے گر کے پری جا کرے گر جاؤ وا کرے رودے کے پری جا گر کے پر جا کرے گر جاؤ رسول کرمیا ہمی بؤ کرم یا رسول اللہ کرم میا بؤ کرم اس کے نک میں ہر دکھ کی دوا دے دو آقا اس میں نک میں ہر دکھ کی دعا دے دو مجھے در کے دل بلانا مدنی مدینے والے مائش کی پیلانا مدنی مدینے والے میری آنکھوں میں زمانہ مدنی مدینے والے بنے دل والے ہوں ہوں تیرا ٹھیکانا مدنی مدینے والے میں اگرچہ ہوں کبھی نہ تیرا اوشا ہے مدینہ مجھے دن دردانا مدنی مدینے والے یہ مریض مر رہا گئے تیرے ہاتھ میں شپا گئے مرین والے ہس نینک سدفے میں ہر دکھ کی دوا دے دو ہس نینک سدفے میں ہر دکھ کی دوا دے دو ہسنین کے سدے میں ہر دکھ کی دوا دے دو نہ دو سرکار مدین میا رسول کرم رمیا حبیب اللہ کرم رنیا رسول کرم رمیا حبی کرم رمضا کی بہار ہو رمضا کی بہار وی باقی میرے کرم یا حبیب اللہ ماشاء اللہ ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم. علیکم وعلیکم وعلیکم السلام اکمل صاحب سے سوال پوچھنا مجھے جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں جی جی فرمائیے ہم مسلمان ہیں ہمارے نفس آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم لائن میرا خیال ہے یہ بھی ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب کیا انبیاء کے صحابہ صاحب اولیاء رام کے ساتھ بھی نفس ہوا کرتا ہے جی ہاں دیکھیں اللہ تعالی نے تین طرح کی مخلوق پیدا کی ہے ایک مخلوق تو ایسی بنائی کہ ان میں عقل رکھی ہے نفس بالکل نہیں رکھا جس فرشتے ہیں ٹھیک فرشتوں کے ساتھ نفس نہیں نفس, نفس نہیں ہوتا ٹھیک دوسری مخلوق ایسی بنائی کہ ان میں نفس تو رکھا عقل نے رکھی یہ تمام جانور وغیرہ ہیں اچھا اور تیسری مخلوق ایسے رکھی جس میں عقل بھی رکھی اور نفس بھی رکھا وہ تمام انسان ہیں ٹھیک اور یہ نفس اور عقل جنات میں جی ہاں جناد بھی اس میں شامل ہیں جنات بھی اس میں شامل ہیں اب جس کا نفس عقل پر غالب آیا وہ ناکام ہوگا اور جس کے عقل نفس پر غالب آ وہ کامیاب ہوگا تو چونکہ انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام اولیاء کرام بھی بشر ہیں انسانوں میں شامل ہیں یا ان سب کے ساتھ بھی نفس ہوتا ہے بس ان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ ان کی عقل ہمیشہ نفس پر غالب رہے ہے اچھا نفس کی پوری طرح تعریف جاننے کے بعد اب جو ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے جو اس سمجھ لیجئے کہ اس کا حاصل ہے اور اس کے بعد پھر اس کی ہم جزیات پر بحث کرتے رہیں گے اس کو کیسے اس کو غالب اس پر کیسے آیا جائے کیسے اس کو مغلوب کر لیا جائے کیسے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں تبدیل کر دیا جائے جو انتہائی امپورٹینٹ کوشچن ہے اور بہت ہی تفصیل کا یہ تقاضہ کرے گا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو مختصر الفاظ میں کور کریں ही ही اس کے لیے سب سے امپورنٹ چیز جو یہ ہے وہ ہر شخص سب سے پہلے نفس سے مقابلے کی اہمیت اور ضرورت پر توجہ کرے کیونکہ جب آدمی کو کسی چیز کی امپارٹینس محسوس ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے کوئی عملی قدم بھی اٹھاتا ہے صحیح یہ بس خلاصہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ انبیاء علم کے دنیا میں آمد کے عظیم مقاصد میں سے ایک تزکیہ نفس بھی تھا تو so بہت ہی امپورٹینٹ چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی نیکیوں پر استقامت پذیر ہونا چاہتا ہے اور گناہوں سے اجتناب میں پابندی چاہتا ہے تو اسے نفس کو مغلوب کرنا پڑے گا صحیح. اگر نہیں کرے گا تو ناکام ہوگا اور یہاں سے ناکام ہو کے لوٹا تو کچھ بھی نہیں کچھ بھی, بھی نہیں ہے پھر وہ آخرت کی بربادی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے صحیح. جب یہ اہمیت ذہن میں پیدا ہو جائے پھر اس کی موجودگی کا احساس مکمل طور پر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے صحیح. اس کے لیے وہ جیسے میں نے کیا کہ اس کے وساوس پر غور کریں کہ جو ہماری اکثر جو خواہشات اندر سے ہوتی ہیں کھانے کی پینے کی سونے کی لیٹنے کی دوستوں سے ملنے کی یہ نفس کی طرف سے ہوتی ہیں صحیح آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میں دو رقط نماز پڑھوں تو اندر سے ایک آواز آتی ہے نماز کے بجائے اگر تصویر میں لے کے دوسری پڑھ لو تو کتنا اچھا ہے صحیح. یہ بھی تو باعث افضل چیز ہے صحیح. تو وہ نماز مشقت والی چیز تھی نفس مشقت کو پسند نہیں کرتا تو فورن تصویح کا مشورہ دے ڈالا صحیح جب ہم ان چیزوں پہ غور کریں گے تو آہستہ پختہ احساس ہو جائے گا کہ بات نہیں ایسی قوت ہے کہ کر رہی ہے اور دوسرا ذرا اس ٹاپک سے ہٹ گیا آیا سر ایک سوال میرا یہ ہے کہ جب چونکہ رمضان شریف میں تو شیطان کو پکڑ لیا جاتا ہے جگہ لیا جاتا ہے تنظیروں میں تو جو ہمارے ذہن میں اکثر بس بسے وغیرہ آتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں دوسرا سوال سوال میرا یہ ہو گیا سر مجھے یہ اس کا بہت ضروری سوال چاہیے جواب چاہیے سوری وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ اکثر جو ہے نا مکان جب شروع کرتے ہیں کنسٹرکشن کے لیے تو اس کی بنیادوں کے اندر جو ہے نا وہ اکثر تھدکے کے لیے بکرے کے وہ چار پائے وغیرہ اور سیڑھی جو ہے دفن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی شرح کی حیثیت پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ شریعت بہت شکریہ ایک تو مختصر وقفہ لیں گے وقفے کے بعد پہنچتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی میں ناصر خان بات کر رہا ہوں اٹک سے جی جی ناصر خان سر جی سر میں نے آپ کا پروگرام دیکھا اور آج پہلی دفعہ دیکھا بہت اچھا پروگرام ہے جی بہت شکریہ ماشاء اللہ اور میرا سوال یہ تھا جی کہ نفس کے حوالے سے کہ آپ نے نفس کی کن کنڈیشن بتائی ہیں جی یہ نفس ہمارا ہے نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ تو اس میں سے میں نے یہ سوال میں رہی ہے کہ جب آپ نفس مطمئنہ پہ ہوتے ہیں تو اس میں سے کوئی ایسا کوئی آپ کا چھوٹا سا فیل یا کوئی چھوٹا سا کام جو ہے وہ آپ کو نفس ہمارا پہ لا سکتے ہیں جی صحیح سوال آپ کی شاید سمجھ میں آیا ہو میں بالکل یقیناً بہت اچھا سوال کیا آپ نے بہت اچھی بات کی بہت ہی شکریہ کال بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب آپ بتا رہے تھے کہ اس کو کیسے ہم نفس مطمئنہ تک اس کو بنا سکیں جی ہاں اب اس کے بعد جو دوسرا اسٹیپ پہلے بات تو یہ کہ ذہن کا تیار ہونا کہ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے نبی کریم نے اس کو جہات اکبر قرار دیا ہے جب ذہن تیار ہو جائے تو سیکنڈ سٹیپ ہے دل میں آنے والی دعوتوں کو پہچاننا کہ وہ کس کی جانب سے ہیں کیونکہ جیسے حدیث میں نے عرض کی کہ وہ خیالات تو تواتر سے آتے رہے تواتر سے آتے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ ہر بچے کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ پیدا کیا جاتا ہے فرشتہ نیکی کی دعوت دیتا ہے اور شیطان برائی کی دعوت دیتا ہے تیسری دعوت نفس کی بھی ہے اب ان تین دعوتوں میں فرق کس دعوت کو قبول کرنا ہے کس کو رد کرنا ہے یہ ایک انتہائی مہارت کا تقاضا کرتی ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے صحیح. تو اس میں آسان کا خلاصہ تو یہ ہے کہ اگر اچھائی کی دعوت ملے گی تو من جانب اللہ ہوگی हم. اور برائی کی سستی کی کاہلی کی نیکی سے ہٹنے کی دعوت ہوگی تو نفس اور شیطان کی طرف سے ہوگی हم. اب ان دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ اگر اس برائی کی دعوت میں کسی سستی کی طرف جانے میں جلد بازی کا دخل ہو تو شیطان کی طرف سے ہے اور اگر اطمینان ہے تو نفس کی طرف سے ہے مثال کے طور پہ یہ ایک ذہن میں آیا میں فلم دیکھنی چاہیے اب دم دل بے چین ابھی چلنا چاہیے ابھی دیکھنے چاہیے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوگی اور اگر ایک دعوت ملتی ہے لیکن اس میں اطمینان ہے چلو ٹھیک ہے شام کو دیکھ لیں گے اتنا زیادہ طبیعت میں بے چین اور بے قراری پیدا نہیں ہو رہی تو یہ نفس کی جانب سے ہوگی لیکن ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بعض اوقات شیطان اور نفس بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں لیکن ان میں بھی ان کی چال پوشیدہ ہوتی جی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ جی, جی چیز ہاں ہے اب رحمانی دعوت میں اور شیطانی اور نفسانی نیکی کی دعوت میں فرق کیسے ہوگا اس میں اصول یہ علماء کرام نے بیان فرمایا کابر اولیاء نے بیان فرمایا کہ اگر نیکی کی کوئی دعوت دی جا رہی ہو اور یہ بڑے کسی نیک عمل کے مقابلے میں دی جا رہی ہو تو نقش و شیطان کی طرف سے ہوگی اور اگر کسی چیز کے مقابلے میں نہیں ہے ویسی براہ راست ایک دعوت ہے تو منجانی بلّہ ہوگی جیسے میں نے آج کے مثال کے طور پہ دل میں خیال آیا دو رقط نماز تحجد پڑھ لینی چاہیے ساری میں اٹھیں پڑھ لیں صحیح تو اچانک سے ایک دم دل میں ایک اور خیال آتا ہے کہ اگر تصویر پڑھ لی جائے تو کیا حرج ہے صحیح درشیت کتنا افضل ہے یہ یہاں یہ, یہ نفس کی طرف سے اگر سمجھ, سمجھ لیجئے شیطان ایسا وسوسا ڈالے گا اب یہ بھی ایک نیکی, نیکی کی دعوت ہے لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ نہیں سوچ پاتے کہ یہ شیطان نفس کی طرف سے ہے نماز چونکہ شیطان پہ بہت گرا گزرتی ہے نفس وضو اور نماز کی مشقت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یا تو آسان فیل کی طرف بلا لیتا ہے اسی طرح علم کی محفل کی طرف درس قرآن کی محفل کی طرف جانا اس میں جانے لگیں گے تو بہت زور لگتا ہے اندر سے یہ بس ایسا کرتے ہیں اس محفل میں چلتے ہیں کہیں کی محفل مثلا ہو رہی ہے تو نعت کی محفل کوئی منع نہیں ہے لیکن درس قرآن کے مقابلے میں نعت کی محفل میں آپ محسوس کریں گے کہ ہج نف زیادہ محسوس ہوگا آدمی آسانی سے جا کر بیٹھے گا اس کو بات سے رکاوٹ اور مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو یہ اس میں بعض اوقات نفسانیت کا بھی دخل ہوتا ہے یہ میں اس بات خاص طور پر رہا ہوں کہ جب کسی نعت کے محفل میں بیٹھے تو اس وقت اپنے نفس پر غور قکر کرنے کے بعد اس کی نیت کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے صحیح اور پھر جا کے نعتیہ محفل میں بیٹھیں گے تو اور مزید براکات حاصل ہوں گے تو اس طریقے سے ان وساوس پر جب ہم توجہ کریں گے تو جو صرف نیک عمل کی دعوت ہے کسی دوسرے نیک عمل کے مقابلے میں نہیں تو اللہ کی طرف سے کسی دوسرے کے مقابلے میں ہے تو نفس و شیطان کی طرف سے اور برائی کی دعوت ہے تو صرف نفس و شیتان کی طرف سے اس میں جلد بازی ہے تو شیطان کی طرف سے جلد بازی نہیں بلکہ اطمینان ہے تو نفس کی جانب یہ تو ایک ہر انسان اپنے طور پر ایک فیصلہ کر سکتا ہے یہ میرے لیے جو ہے نا یہ چیز میں نیکی کی خواہش کر رہا ہوں لیکن میں رک رہا ہوں اور سب سے زیادہ گرا کیا چیز گزرتی ہے شیطان پر دیکھیں شیطان پر تو ہر نیک عمل ہی گرا گزرتا ہے ہم ہم ہر نیک عمل صحیح اور نفس کے اوپر جو ہے وہ اس کی خواہش کا قلاقما کرنا اس کی خواہش کو دبانا یہ سب سے زیادہ گرا گزرتا ہے صحیح تو اس لیے مطلب نیک عمل کی کثرت سے ہی شیطان پریشان ہوتا ہے اس کے اور نفس جو ہے یہ اس کے اگر آپ خواہشات کو کچلنے کی کوشش کریں گے تو اس کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہوگی بے قراری پیدا ہوگی اچھا کیسے فیصلہ کرے گا کہ یہ مغلوب ہو گیا ہے اب نفس جو ہے میرا نفس امارہ نفس مطمئنہ بن گیا ہے یہ پتہ کیسے چل جائے گا بعد میں مطلب بعد کی صورتحال جب بن گیا یا نہیں بنا اس وقت دونوں میں کیسے پتہ کیسے چلائیں گے ایک اولا شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام تسلیم بھائی جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سر میں اسلام آباد سے فہد بات کر رہا ہوں جی فہد صاحب مفتی صاحب کو اکمل بھائی کو میرا سلام وعلیکم السلام اکمل بھائی میرا ایک سوال تھا کہ یہ ایک تو آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ میرا سوال ہے کہ نفس پہ کیسے قابو پایا جا سکے اچھا اور دوسرا یہ کہ میں میرے ایک بھائی ہے وہ ثقافت میں بیٹھنا چاہ رہا رہے ہیں تو اس کو وہاں سے تو اجازت مل گئی ہے شاپ سے لیکن جو وہاں پہ دو بندے کام کرتے ہیں تو ان کو کیسے اگر وہ اس کو ان کو ان چھوڑتے ہیں اعتکاب کو چھوڑتے ہیں تو وہ ادھر بھی گناگار ہوتے ہیں صحیح اور اگر دکان کو چھوڑتے ہیں تو پھر ان کی جاب کا مسئلہ آتا ہے صحیح اور ہے اور ٹھیک ہے بالکل سمجھ دیکھ بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب آپ بتا رہے تھے کیسے اس کو پتا چلا جی ہاں اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہلے نفس کو لے لیتے ہیں پھر ہم شیتان پر آئیں گے کہ اس کو اس کی مغلوبیت کیسے کم کی جائے ہم. دیکھیں نفس کی خواہشات تین طرح کے ہوتی ہیں جیسے بھی ہم نے کہا ایک تو حرام ہوں گی جو گناہ کی خالصتا ہے ہم. دوسری اس کی خواہشات نیکی کی ہوتی ہیں نیکی کام کی خواہش کرے گا لیکن اس کی پہچان کا طریقہ یہی ہے کہ کسی بڑے نیک عمل کے مقابلے میں وہ دعوت دی جائے گی ٹھیک ہے اور تیسری اس کی خواہشات مباح ہوتی ہیں نہ گناہ نہ ثواب گرم چائے پینی ہے روڈ پہ جا رہے ہیں گنے کے رس پہ نگاہ پڑی طرح چلو ایک گلاس رس پی لیتے ہیں हुم. یا چلو جوس پی لیتے ہیں یا کسی مطلب وہ جا کے چکن وغیرہ کھا لیتے ہیں مثال کے طور پر موبائل کا بہت زیادہ ہے ہاں موبائل میرے پاس یہ والا ہے لوں گا اب یہ وہ فائیو میگا پکسل اب وہ لوں گا یعنی یہ بھی بہت زیادہ ہو گیا اب جی ہاں تو اب یہ مبہ خواہشیں ہیں کیونکہ ان میں گناہ کا عنصر نہیں ہوتا تو دیکھیں اب اس کو اب مغلوب کرنے کے لیے فسٹ سٹیپ ہم یہ کریں گے اور یہ کابرین نے لکھا ہے کہ نفس کی مثال بالکل بچے کی طرح ہوتی ہے اگر آپ بچے کی ضد پوری کرنا شروع کریں گے ایک جائز خواہش بھی مان لیں گے تو اگر مسلسل جائز خواہشات مانتے رہیں گے ایک وقت ایسا آئے گا وہ زدی ہو جائے گا جی. اور پھر اپنی ناجائز خواہش بھی منوا کر دم لے گا ہم. نہیں مانیں گے تو بے قرار ہوگا روئے گا چیخے چل گا آپ کی زندگی اجیرن کر دے گا جی. بالکل اسی طریقے سے نفس کو مغلوب کرنے کے لیے سب سے فرسٹ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس کی مبہ خواہشات کو آہستہ دبانے کی کوشش کی جائے ٹھیک یہ فرسٹ اسٹیپ ہے وبا خواہش کا پورا کرنا کوئی گناہ نہیں گرم چائے پینا کوئی منع نہیں ہے ٹھنڈا پانی پینا منع نہیں ہے لیکن جب ہم اس کی ایک دو خواہشیں پوری کر دیتے ہیں تو اس میں ایک ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر جب یہ حرام کی دعوت دیتا ہے تو ہم اسے رب نہیں کر پائیں گے صحیح وہ آدھی ہو جاتا ہے آدھی ہو جاتا ہے اپنی بات منوانے کا اور پھر ہمارے لیے بہت زیادہ دشواری ہو جائے گی صحیح اب شاید ہمارے بہن بھائی یہ سوچیں گے کہ اچھا سا چائے پینا چھوڑ دیں شربت پینا چھوڑنا مقصد یہ چھوڑ نہیں ہے بات کا مقصد یہ نہیں ہے ایک بات تو یہ کہ تھوڑا تھوڑا کوشش کریں کہ دن میں کم از کم اس کی تین خواہشات کو رد کر دیں مثال کے طور پر ابھی جیسے یہ افطار کا وقت آیا سامنے پکوڑے اور سموسے بھی رکھے ہوئے ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں اب دل چاہ رہا ہے کہ پکوڑا کھا لوں کیونکہ ہم تو جب سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو غور کیجیے گا نفس اندر سے پلاننگ کر رہا ہوتا ہے سب سے پہلے کھانی ہے پھر, है پھر شربت پینا ہے <laughs> پھر پکوڑا کھانا ہے پھر بعد سموسہ کھانا ہے پھر وہ سیب کھانا ہے وہ, وہ چاٹ بھی کھانی ہے اور ہم بالکل تیار ہوتے ہیں کہ جی حضرت ہم موجود ہیں انشاءاللہ جیسے آپ فرمائیں گے ہاتھ ویسی بڑھے گا حملہ حملہ ور ہو جائیں گے دشمن کی فوج سمجھ کے بالکل زبردست قسم کے ہم حملہ ورس وقت ہم یہ غور نہیں کر رہے ہوتے ہاتھ کو کون بڑھا رہا ہے کون دعوت دے رہا ہے تو کم از کم تین خواہشات اگر ہم روزانہ روکنے کی کوشش کریں گے تو ایک شعور بیدار ہو جائے گا اور نفس کی جو پکار ہے یا آواز اسے سمجھنے کا شعور بیدار ہوگا اور ایسے سے اس میں کامیابی ہونا شروع ہوگی اگر بالفض کوئی اس کو مغلوب نہیں کر پا رہا خواہش بہت ہی بڑھ گئی آپ نے سوچا میں چائے نہیں پیتا ہوں لیکن خواہش بڑھ رہی ہے سگریٹ پینے کی خواہش ہوتی ہے مثال کے طور پر نہیں رک پا رہی ہے خواہش تو اگر آپ نے لکھا کہ پھر اس سے سودا بازی کریں سودا بازی یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں تمہیں چائے پلاتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے سودا کا دوسری پڑنا ہوگا اچھا اپنے آپ سے سودا اچھا اب یہ کیا بولے گا چائے پیرینس لا رات میں پڑھ لیں گے فوراً بعد کا دائر دے گا یہ کام پہلے پورا کر لو پھر اب جب آپ نے اس کی یہ بات مان لی جب رات آئے گی نہ بولے گا صبح پڑھ لیں گے ٹال دے گا فوراً تو اب اکابر نے فرمایا پہلے اس سے جو سودا بازی کی ہے اس کو آپ پورا کیجئے اور اس کے بعد وہ جو مباح خواہش ہے پوری کرا لیں کبھی بھی اس کا منشتہ مرتب نہیں ہوگا اور کیا دل میں نور پیدا ہوگا صحیح چائے پینی ہے پہلے سودا و پڑھ پڑ لیں دس دہ پڑھ لیں تازہ وضو کی سزا دے سکتے ہیں یا فیس اس سے لے سکتے ہیں کوئی بھی ایک عمل کی فیس لینے کے بعد پھر آپ اس کی مباح پوری کریں تو منشی اثر نہیں آئے گا اور دوسرا وہ کچھ تھوڑا سا اس سے تھوڑا سا شکست خوردہ بھی ہوگا نا بالکل نف ہمارا کچھ تھوڑی سی شکست بھی کھائے گا دیکھیں نفس جو ہے وہ آپ کے پختہ عزم سے شکست کھاتا ہے جب یہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اس کی قامت پذیر ہو گیا مجھے مغلوب کرنے پر اور میری بات نہیں مان رہا میری بات نہیں مان رہا تو اس کی خواہشات کم ہوتی ہیں روزے میں ہمیں صبر کیسے آ جاتا ہے یہ نفس کیوں نہیں کہتا درمیان میں کہ پانی پیو نہیں بالکل نہیں, کہے, نہیں کہے, کہے, کہے گا اس لیے صحیح صحیح اس کو پتا ہے کہ اب یہ روزہ توڑے گا یا نہیں توڑے گا صحیح صحیح تو یہ پچھڑ جاتا ہے صحیح صحیح صحیح لیکن افطار میں کیوں نہیں قابو میں آتا پتہ ہے کہ اب اس کا عزم ٹوٹ چکا ہے اب میں اس کو سب کچھ کام کروا سکتا ہوں تو کروا لے گا تو اس لیے یہ بات بہت ہے کہ اس کی مباح خواہشات کو روکنے سے ابتدا کی لیکن اس کا مطلب ہرکیز میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ حرام خواہشات کو پورا کیا جائے مزید ان شاء اللہ بھی سلام کرتے ہیں کال میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السّلام علیکم جی وعلیکم السلام سر سلطف بھائی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی بحث ہو رہی تھی نفس پر کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں میں سر لاہور سے بول رہا ہوں عارف جی جی فرمائیے یہ نفس پہ بات ہو رہی ہے یہ جسم کون سے جسم کے حصے کو نفس کہتے ہیں یہ پتہ کرنا تھا اچھا بھائی مسئلہ یہ میرا خیال ہے کہ ابھی آپ نے ابھی ٹیون ان کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو شاید اندازہ نہیں ہو رہا کہ مطلب بحث کیا چل رہی ہے وہ جس پر بھی بات ہو رہی ہے مفتی صاحب انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے جی مفتی صاحب اسی کو لے لیتے ہیں سر میں پوچھنا چاہ رہے غالباً کہ نفس کا مستقر ٹھکانہ جسم میں کس مقام پر ہوتا ہے تو یہ جس ہم نے کہا کہ لسان شرح کے اندر شریعت کے زبان میں روح کو ہی نفس کہتے ہیں اور یہ پورے جسم میں شرائط کیے ہوئے ہیں آپ مشتقل دل کو قرار نہیں دے سکتے ذہن کو قرار نہیں دے سکتے میدے کو قرار نہیں دے سکتے بلکہ پورے جسم میں ہی یہ سمجھ سراہیت کیے ہوئے ہیں اور ہمیں برائی کی دعوت دے رہا ہے <سؤال> اب امپورٹینٹ بات یہ ہے دیکھیں اس کی حرام خواہش کو تو ہمیں رد کرنا ہی ہوگا یہ تو ہم پہ فرض ہے دوسری اس کی نیکی کی دعوت ہے اس میں غور کرنا اور بڑے چیز کے مقابلے میں ہے تو کوشش کریں کہ بڑی ہی خواہش کو جو بڑا ارادہ تھا اسے ہی پورا کریں اس کی چھوٹی خواہش کو پورا نہ ہونے دیں نماز کا ارادہ ہے تو نماز ہی پڑھنی ہے اس وقت تذوی نہیں لینی ہے ہاتھ میں اور تیسری مباح خواہشات ہیں اس کے لیے آہستہ سے اسٹیپ شروع کریں ایک دم تیزی کے ساتھ جوش و جذبے میں کام کریں گے تو پھر کچھ عرصے تو چلتا رہے گا لیکن اور پھر ختم, ہو جائے گا. ختم ہو جائے گا اور اس کی چال یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی عزم کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں تو یہ وقت طور پہ مغلوب ہو جاتا ہے پیچھو کے بیٹھ جائے گا صحیح. لیکن پھر آپ کے کمزور وقت کو دیکھے گا جس وقت آپ بات نہیں سے کمزور ہوئے حملہ آور ہو کر پہلے سے زیادہ خواہشات کو پورا کروائے گا ہم. اس لیے میرا یہ عام مشاہدہ ہے کئی مانوں کو میں نے, دیکھا, میں نے دیکھا نہ چھوڑے نیٹ بن گئے, بن گئے بھی شروع کر دی چہرے پہ داڑھی سب کام ہوا لیکن جب نقص کو وار کرنے کا موقع ملا تو اتنے بڑے بڑے, بڑے گروہوں میں مبتلا کرتا ہے جس کا اس نے پہلے کبھی بھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا بہت خطرناک قسم کا حملہ و ساری چیزیں برباد کر دیتا برباد کر دیتا ہے جس کا وقفہ لیں گے یہاں پر وقفے کے بعد لوٹتے دوٹ دوٹ ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون سے کال کریں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات جی بات کر رہا ہوں جی میں عابد بول رہی ہوں بلدیا سے جی عابد صاحب فرمائیے سب سے پہلے مفتی اکمل صاحب کو السلام علیکم وعلیکم السلام اور آپ پروگرام بہت اچھا ہے بڑی نوازش اور میں بہت ٹائم سے کال کے لیے ٹرائی کر رہے تھے آج ملی آج بہت خوشی ہوئی بہت شکریہ اور میرا سوال یہ ہے کہ ہی نماز کے لیے جاتے ہیں ہم لوگ ہلو جی جی نماز کے لیے جاتے ہو اور عجیب عجیب جو ہے نا وسپ سے پیٹا ہوتے تو یہ مطلب اس بات کو مطلب کس طرح ہم کور کر سکتے ہیں وہ ہے ہوتا ہی نا جو کوئی ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بالکل انشاءاللہ بہت شکریہ کال کرنے کا بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے خاری شاہد محمود صاحب اور ناد شامل کرتے ہیں پروگرام میں خاری صاحب کیا سنائیں گے ایک بہن کی فرمائش کی لاہور سے بسم اللہ नहीं नहीं नहीं سے کیا ہو مدینے سے میں کیا لایا ہوں واہ, واہ اپنی آنکھوں میں اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسا مدینے سے میں کیا لیا ہوں دل بھی میرا ہے وہیں جان بھی میری ہے وہیں دل بھی میرا ہے وہیں جان بھی میری ہے وہیں لاشو اپنی میں کن دھو پہ اٹھالیا ہوں ہوں لاش سو اپنی میں کن دھوتے اٹھالیا ہوں اور شاہ کون قیمت ہتھتا ملا ہے ملا اپنی بکڑی پوئی تک دی بنیا اپنی بکڑی پوئی تک دی بنیا جس نرجو میں کدم قدم سر بر آدم بس جس نرجو میں چومے سر برے آدم پے کھا کے تے کو میں پلکوں پہ پے سجالایا ہوں ہوں کھا کے تے پاکو میں پلکوں پہ پے سجالایا ہوں حاجی صاحب کہتے حاج ہیں آخر میں seer. میں نے اچھا کام کیا کیا, کیا کیا جانو دل ذخیر کے میں میں امانت کی طرح اراد اللہ جانو دل ذخیر کے میں تیبا سہبا کہ میں میں امانت کی طرح پھر وہاں جا نکے اقربا بنا لایا ہوں پھر وہاں جا نک اسباب ہوں مدینے میں کیا لاشا اللہ ماشاء اللہ مفتی صاحب کیا کہیں گے کہ کوئی بھی خواہش جس طرح سے اب اچھا کھانا یا اچھا پہننا اچھا لباس یہ سب چیزیں بھی نفس سے ہی خواہش وہیں سے جنم لیتی ہے جی ہاں مطلب یہ کہ اس میں نفسانی خواہشات کا دخل ہو سکتا ہے یا ہمارے اوپر موقف ہوتا ہے کہ ہم اس میں قوض ارادہ کیا کرتے ہیں ہم. اگر تو ہم صرف نفس کی ایک خواہش کی تکمیل کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر یہ نفس کی ہی خواہش ہے اور اسی کا ارادہ کی ہم تکمیل کر رہے ہیں ہم. تو یہ چیز مضموم ہوتی ہے بری ہوتی ہے ہم. اور ایک ہوتا ہے کہ اصل خواہش تو نفس کی ہی ہوتی ہے ہم. لیکن ہم اس میں قوض ارادہ ایک اچھا شامل کر لیتے ہیں صحیح. اور اس کو پاکیزہ نیت کی طرف لے آتے ہیں مثال کے طور اچھا لاز آج پہننا ایک نسکت کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پہنے اس لیے تاکہ اب ہمارے مسلمان بھائی دیکھیں تو ان کا دل کچھ ہو اس کے دل کی قلبی خوشی کے لیے हم. یا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ہم ہم ان کے ساتھ رہیں دندے لباس میں رہیں خراب قسم کے لباس رہیں تو وہ ہماری وجہ سے کوت شکتے ہیں کوٹ کوک سے بچانے کے لیے آدمی اچھا لباس پہنتے ہیں تو بہت اچھے قسد و ارادے ہیں اب یہ نقصانی خواہشات کا عمل نہیں ہے اچھا بات جس طرح خطرہ کھاتے چلتے چلتے سڑک پر خیال آیا یار آج پیزا کھا لیں خیال آیا کہ آج چکن بروسٹ کھایا جائے تو مطلب کھانا تو کھانا تھا اسے لیکن اگر اچھانے کی خواہش ایک بیدار ہوتے ہے تو یہ بری چیز جائی جائے گی نہیں بری چیز تو نہیں گنی جائے گی وہی بات ہے کہ اگر صرف اللہ اس میں اللہ کی رضا کا دخل بالکل نہ ہو اپنے نفسانی خواہش کمیل ہی مل ہی